اور ہم عدل کی ترازویں رکھیں گے قامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور اگر کوئی چیز رائی کے دانا کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں ان حساب کو